الحمد اللہ, الرحمن والصلاة والسلام يا رسول اللہ واصحابك يا حبیب اما سلا علیہ و اصحابیا نور مدنی چینل کے ناظرین الحمد اللہ ازل ایک نیا سلسلہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنے کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ ہمارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان فضیلت پر مشتمل سورت یعنی سورت الکوثر کی تفسیر پر مشتمل ہوگا اس سلسلے میں انشاء اللہ تبارک و ہم سورت الکوثر یعنی کل کس ربی کا ان نشانکول ابتر اس سورت کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس سورت کے پہلی آیت کے ایک یعنی الکوثر بالخصوص کہ یہ کوثر ہے کیا اس کی کیا کیا معنی اس کی تفصیلیں علماء نے بیان کی ہیں ان شاء اللہ تبارک وطالعہ اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس سلسلے کا نام ہم نے ساری کثرت پاتے یہ ہیں رکھا ہے اور یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کا ایک مصرا ہے جس میں آپ نے اس صورت کے بارے میں یوں فرمایا کہ اننا کل کوسر ساری کثرت پاتے یہ ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر طرح کی خیر کثیر ملی ہے وہ کیسے ملی ہے کیا کیا ملی ہے اس میں سے کچھ باتیں ان اللہ تبارک و اس سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے میں بھی اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام قاضی کازی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات اپنی کتاب اشفا بارفی حقوق کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان فرمائی ہے اور اپنی کتاب لکھنے کی اپنے وجہ بیان فرمائی ہے ہم چونکہ یہ عادت امیر علیہ سنت کی برکت سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی نیت کرنے کی کوشش کریں اگرچہ کہ اس پر قدرت نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک مطالعہ سنت پر رحمت نازل فرمائے کہ ان کی برکز سے اس بات کا ذہن ملا کہ کوئی نہ کوئی اچھی نیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں احکام دیے ہیں اس زمانے کے اندر اس حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم کی اس ترغیب کو امیر علیہسنت نے بڑا عام فرمایا ہے تو نیت یہ ہے جو قاضی آزمال کی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب لکھنے کی وجہ بیان فرمائی کہ زبردست اویم و شان کتاب آپ نے تحریر فرمائی لیکن اس کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کتاب سے ہمارا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر رسالت پر دلائل قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کتاب سے ہمارا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت کے اندر اضافہ کرنا ہے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو ماننے والے ہیں آپ سے الفت و محبت رکھنے والے ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کو ان کمالات کو پڑھیں گے سنیں گے تو ان کے علم کے اندر جہاں اضافہ ہوگا وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو یہ قاضی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زبردست آشی کے رسول گزرے جنہوں نے یہ نیت ہمیں بیان کی تو ہم بھی اس سلسلے کی ابتدا میں یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نیت پر قدرت بھی عطا فرمائے اور نیت اچھے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کے توفیق عطا فرمائے کہ اس سلسلے کا ہمارا مقصد یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت میں اضافہ کر پائیں حضور علیہسلاط اسلام سے عشق ہمارا بڑھتا چلا جائے اس سلسلے کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور الفت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو ان اللہ تبارک و تعالی اس میں جو فضائل جو کمالات جو مفسرین نے جو محدثین نے جو فقہائے کرام نے جو علماء نے باتیں بیان کی ہیں اس کو جب ہم سنیں گے تو رب تبارک و تعالی کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سن کر ہمارے دل میں مزید محبت آپ علیہ السلاق اسلام کی بڑھتی چلی جائے گی اللہ تبارک و وطالعہ اس نیت پر ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس نیت کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس صورت کی تفسیر بیان کرنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کی بہت ساری باتیں یہ حاصل ہوں گی قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے علماء نے ایک تقسیم یہ کی ہے جیسے بہت ساری تقسیمیں ہیں قرآن پاک کی صورتوں کی ایک تقسیم علماء نے یہ کی ہے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں لیکن جو صحیح تر قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتیں وہ آیتیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے یعنی آپ علیہ السلاط اسلام نے ابھی مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ منورہ کی طرف اس سے پہلے جو آپ علیہ السلاط اسلام پر آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے یعنی بعض اوقات سننے والا جب مکی سنتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ تصور آتا ہے کہ گویا کی وہ صورتیں یہ آیتیں ہیں کہ جو خاص مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئیں اصول کے اعتبار سے ایسا نہیں بلکہ اصول اعتبار سے جو مکی صورتیں کہا جاتا ہے یہ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے نازل ہوئیں اب چاہے وہ کسی سفر کے دوران نازل ہوئیں چاہے وہ غار حیرا کے اندر نازل ہوئی چاہے کسی اور مقام پہ حضرت سعد اسلام تشریف لے کے گئے تھے وہاں پر یہ نازل ہوئی اور جو مدنی صورتیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں یعنی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اب اس کے بعد جو جو صورتیں جو آیتیں آپ پر نازل ہوتی گئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں وہ مدنی آیتیں کہلاتی ہیں اب چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یا آپ علیہ الصلاۃ اسلام نے کسی اور مقام پہ سفر فرمایا اس وقت آپ علیہ السلاط اسلام پر نازل ہوئی یہ تمام کی تمام مدنی صورتیں کہلاتی ہیں تو قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کی ابتدا کے اندر مکیہ لکھا ہوتا ہے صورتوں کی ابتدا میں مدنیہ لکھا ہوتا ہے اور اگر آپ تفسیر پڑھیں تو تفسیروں کے اندر عام طور پہ یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن اس کی یہ یہ آیتیں اتنی آیتیں ایک کول کے مطابق یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی لیکن اس کی اتنی آیتیں جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی یعنی مکھی ہیں تو یہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے البتہ بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دو مرتبہ نازل ہوئی یعنی مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی انہیں صورتوں میں سے ایک صورت یہ سورت القوثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر یہ ہجرت سے پہلے بھی نازل کی گئی ایک کال کے مطابق اور ایک کول کے مطابق ہجرت کے بعد بھی نازل کی گئی یعنی دو مرتبہ یہ سورت القوثر آپ علیہ السلاق اسلام پر نازل کی گئی ہے یہ سورت القوثر اس حوالے سے کہ یہ مکی ہے یا مدنی اکثر علماء اسی پر ہیں کہ یہ مکی ہے لیکن بعض علماء کے مطابق چونکہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے یہ سورت القوثر مدنی بھی کہلاتی ہے یہ صورت کیوں نازل ہوئی بڑی خوبصورت باتیں علماء نے اس حوالے سے بیان کی ہیں امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی وہ عظیم شان حقیقی ہیں کہ جو ناصف خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے بلکہ عشق کے رسول کے آپ محافظ تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ عشق رسول کی شما کو فروضہ کرنے والے تھے اور لوگوں کی دلوں کے اندر اس کو اجازت جلانے والے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی تاریخ و توصیف بیان کی ہے کہ جسے پڑھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی محبت ہمارے ضلعوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے آپ نے بہت ساری کتابیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر تحریر فرمائی انہی میں سے آپ کی ایک عظیم شان کتاب ہے یہ آپ نے کتاب لکھی اس وقت جب بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں انہوں نے اس بات پر دلیل طلب کی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم و شان کتاب تشمیر فرمائی جس میں آپ نے دس آیتوں سے اور سو کے قریب احادیث طیبہ پھر اقوال علماء پچھلی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام امبیائی کرام علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے انہی میں سے ایک پوائنٹ ایک نکتہ امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات کو کیسے بلند فرماتا ہے اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو ایک صورت ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ نقطۂ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت ہی بلند و بالا ہے یعنی تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عزت و احترام کی جو ہستیاں ہیں جن کا مقام و مرتبہ ہے قدر و منظرت ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے کسی نبی علیہ السلاۃ اسلام کے مرتبہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے یہ تمام کی تمام مخلوق سے بڑھ کر ہیں اب قرآن مشید فرقان حمید میں غور کیا جائے امام اہل سنت نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام یہ تبلیغ دین کے لیے تشریف لاتے رہے تو ان کی قوموں نے ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے ان کے اوپر تان و تشنی کی ان کے خلاف اعتراضات کیے ان کی رسالت کے اوپر اعتراضات کیے ان کی باتوں کے اوپر اعتراضات کیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور رسالت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے آپ پر طرح طرح کی تان و تشنی کی آپ کو ستانے کے اندر کسی طرح کا انہوں نے کوئی کثر باقی نہیں رکھی اب انبیاء کرام علیہ السلام جن کو پچھلی امتیں جھٹلاتی رہیں ان کے اوپر اعتراضات کرتی رہیں ان کا بھی معاملہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معاملہ کہ جب آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلایا آپ کے اوپر تان و تشنی کی تو اس کا طریقہ کار بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے لیکن دونوں طریقوں کے اندر کے اعتراض اور پھر اعتراض کے بعد جواب یعنی دفاع اس دفاع کے انداز میں بہت فرق ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیم السلام پر ان کی قوموں نے اعتراضات کیے اور ان کے اوپر تان و کی تو ان انبیاء کرام علیم السلام نے کمال علم کے ذریعے اپنے فضل عظیم کے ذریعے ان لوگوں کو بہترین جوابات دیے اور ان کو خاموش کر دیا یعنی ان کے اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں رکھی جو اعتراض کیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ان انبیاء کرام علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے لیکن حضور و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب کفار مکہ نے مشرقین مکہ نے منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے آپ کو تنگ کرنے والی باتیں کی تو پھر جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ رب العزت جلہ و نے اس کا جواب دیا رب تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق فرمائے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو مزید اجاگر کرے آمین بجاہی نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم